اسلام ابی کوحافہ یعنی ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے باپ کے مسلمان ہونے کا واقعہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ابو بکر صدیق اپنے بوڑھے باپ کو لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سامنے بٹلا دیا آپ نے فرمایا اے ابو بکر تو نے اس بوڑھے کو گھر ہی میں کیوں نہ رہنے دیا میں خود ہی اس کے پاس آ جاتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول بجائے اس کے کہ آپ چل کر میرے باپ کے پاس جائیں بہتر یہی ہے کہ میرا باپ خود پاپیادہ چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو بعد ازاں آپ نے ابو قحافہ کے سینے پر دستے مبارک پھیرا اور اسلام کی تلقین کی ابو قحافہ نے اسلام قبول کیا بڑھاپے کی وجہ سے تمام چہرہ اور سر سفید تھا آپ نے خزاب کے لیے ارشاد فرمایا اور یہ تاکید فرما دی کہ سیاہی سے دور رکھنا علامہ حلبی سیرت حلبیہ میں لکھتے ہیں کہ جب ابو قحافہ اسلام لے آئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو مبارکباد دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ابو طالب اگر اسلام لے آتے تو میری آنکھیں زیادہ ٹھنڈی ہوتیں اسلام صفوان بن امیہ صفوان بن امیہ سرداران قریش میں سے تھے جو دو سخا میں مشہور تھے فیاضی اور مہمان نوازی میں یہ گھرانہ ممتاز تھا ان کا باپ امیہ بن خلف جنگ بدر میں مارا گیا فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ جدہ بھاگ گئے ان کے چچزاد بھائی عمیر بن وہب نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر صفوان کے لیے امن کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا اور بطور علامت اپنا عمامہ یا چادر بھی عنایت فرمائی عمر جا کر ان کو جدہ سے واپس لائے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا اے محمد عمر یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھ کو امن دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں صفان نے کہا مجھ کو سوچنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو چار مہینے کی مہلت ہے فی الحال مسلمان نہیں ہوئے مگر غزوہ حنین میں آپ کے ہمراہ رہے آپ نے کچھ زرہیں ان سے بطور عاریت لیں حنین میں پہنچ کر ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے قریش میں کا کوئی شخص میری تربیت کرے وہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس سے کہ قبیلہ ہوازن کا کوئی آدمی میری تربیت کرے حنین سے واپسی میں آپ نے صفوان کو بے شمار بکریاں عطا فرمائیں صفوان نے ان بکریوں کو دیکھ کر کہا خدا کی قسم اتنی سخاوت سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا اور مسلمان ہو گئے اسلام سہیل بن عمر آپ مکہ کے اشرف اور سادات میں سے تھے خطیب قریش کے نام سے مشہور تھے صلہ حدیبیہ میں انہیں کو آتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ کچھ سہل ہو گیا فتح مکہ کے دن سہیل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بارگاہ نبوت میں بھیجا کہ جا کر آپ سے میرے لیے امن حاصل کرے آپ نے ان کو امن دیا اور صحابہ سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا جو شخص سہیل سے ملے وہ اس کی طرف تیز نظروں سے نہ دیکھے قسم ہے میری زندگی کی سہیل بڑا عاقل اور شریف ہے سہیل جیسا شخص اسلام سے جاہل اور بے خبر نہیں رہ سکتا سہیل نے اسلام قبول نہیں کیا غزب حنین میں آپ کے ساتھ رہے اور جعرانہ میں مشرف ب اسلام ہوئے اور قسم کھائی کے جس قدر مشرقین کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے اسی قدر اب مسلمانوں کے ساتھ ہو کر جنگ کروں گا اور جتنا مال مشرقین پر خرچ کیا ہے اتنا ہی مسلمانوں پر خرچ کروں گا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لوگوں کا مجمع تھا ملاقات کے منتظر تھے سہیل بن عامر ابو سفیان بن حرب اور دیگر مشائق قریش بھی موجود تھے دربان نے جب اطلاع کی تو سہیب اور بلال اور دیگر اہل بدر کو اندر بلا لیا گیا اور سہیل اور ابو سفیان اور مشائق قریش کو چھوڑ دیا گیا ابو سفیان نے کہا آج جیسا منظر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں غلاموں کو تو بلایا جا رہا ہے اور ہماری طرف التفات بھی نہیں اس موقع پر سہیل نے جو عاکلانہ اور دانش جواب دیا وہ دلوں کی تختیوں پر کندہ کرانے کے قابل ہے سہیل نے ابو سفیان اور دیگر مشائق قریش کو مخاطب کر کے کہا اے قوم ناگواری اور غصے کے آثار تمہارے چہروں پر نمایاں دیکھ رہا ہوں بجائے اس کے کہ تم دوسروں پر غصہ کرو تم کو خود اپنے نفسوں پر غصہ کرنا چاہیے اس لیے کہ دین حق کی دعوت ان لوگوں کو بھی دی گئی اور تم کو بھی یہ لوگ سنتے ہی دوڑ پڑے اور تم نے پسو پیش کی اور پیچھے رہے خدا کی قسم جس شرف اور فضیلت کو یہ لوگ لے دوڑے تمہارا اس شرف سے محروم رہ جانا میرے نزدیک اس دروازے کی محرومی سے کہیں زیادہ سخت ہے جس پر تم آج رشک کر رہے ہو اے قوم یہ لوگ ہم سے سبقت لے گئے جو تمہاری نظروں کے سامنے ہیں اور تمہارے لیے اس شرف اور فضیلت کے حاصل ہونے کی اب کوئی سبیل نہیں اس کھوئے ہوئے شرف کے تدارک اور تلافی کی اگر کوئی صورت ہے تو صرف جہاد فی سبیل اللہ اور خدا کی رحمت میں بازی اور سرفروشی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ عجب نہیں کہ حق تعالی شان تم کو شہادت کی دولت و نعمت سے مالا مال فرمائے سہیل نے اپنی تقریر دل بزیر کو ختم کیا اور دامن جھاڑ کر اسی وقت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور ماں خاندان اور اہل و عیال کے رومیوں سے مقابلے کے لیے شام کی طرف روانہ ہوئے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے اسلام و معتب پسرانِ ابی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کرنے کے لیے تشریف لائے تو مجھ سے یہ فرمایا کہ تمہارے دونوں بھتیجے اتباء و متب پسران ابی لہب کہاں ہیں وہ مجھے دکھائی نہیں دیے آخر وہ دونوں کہاں ہیں میں نے عرض کیا کہ جو مشرقین قریش رو پوش ہو گئے ہیں انہی کے ساتھ یہ دونوں بھی کہیں دور چلے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ میں آپ کے ارشاد کے مطابق روانہ ہو کر مقام عرنہ گیا اور وہاں سے دونوں کو اپنے ساتھ لایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا دونوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی پھر آپ کھڑے ہو گئے اور دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے باب کعبہ کے قریب ملتزم پر آئے اور دیر تک دعا مانگتے رہے پھر وہاں سے واپس ہوئے اور چہرہ انور پر مسرت کے آثار نمایاں تھے حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسرور رکھے آپ کے چہرے کو مسرور دیکھ رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ درخواست کی تھی کہ مجھ کو میرے چچا کے یہ دونوں بیٹے اتبا اور معتب عطا کر دیے جائیں سو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ دونوں عطا کر دیے اور میرے لیے ان دونوں کو ہبا کر دیا اسلام معاویہ بعض کہتے ہیں کہ معاویہ فتح مکہ میں اسلام لائے مگر صحیح یہ ہے کہ سلہ حدیبیہ کے بعد اسلام لائے مگر اپنے اسلام کو مخفی رکھا اور فتح مکہ میں اس کا اظہار کیا بد خانوں کی تخریب کے لیے سرایہ کے روانگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد تقریباً پندرہ روز مکہ میں مقیم رہے جو بت خانہ کعبہ میں تھے ان کو منہدم کرایا اور یہ منادی کرا دی کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت باقی نہ چھوڑے جب مکہ مکرمہ بتوں سے پاک ہو گیا اور اس کے تمام بت گرا دیے گئے تو مکہ کے اطراف و اکناف میں بتوں کے منہدم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی جماعتیں روانہ فرمائیں حدم حدم سوا یعنی عزا اور سعا جو دو بڑے بت تھے ان کا گرانہ پچیس رمضان المبارک آٹھ ہجری کو خالد بن ولید کو تیس سواروں کی جمعیت کے ساتھ عزا کو منہدم کرنے کے لیے مقام نخلا کی جانب روانہ فرمایا اس مقام تک مکہ سے ایک شب کا راستہ ہے اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو سبا کے منہدم کرنے کے لیے بھیجا یہ مکہ سے تین میل کے فاصلے پر تھا امر بن آس جب وہاں پہنچے تو اس بت کے مجاور نے ان سے کہا تم کس ارادے سے آئے امر بن آس نے کہا رسول اللہ کے حکم سے اس بت کو منہدم کرنے آیا ہوں امر کا یہ جواب سن کر مجاور نے کہا تم اس پر کبھی قادر نہ ہو سکو گے خدا وند سوا تم کو خود روک دے گا امر بن عاص نے کہا افسوس تو ابھی تک اسی خیال باطل میں پھنسا ہوا ہے کیا یہ سنتا اور دیکھتا ہے جو مجھ کو روک دے گا یہ کہہ کر اس پر ایک ضرب لگائی جس سے سوا پاش پاش ہو گیا اور مجاور سے مخاطب ہو کر کہا تو نے دیکھ لیا مجاور یہ دیکھتے ہی فورن مسلمان ہو گیا اور کہا میں اسلام لایا اللہ کے لیے میں منات چھبیس رمضان المبارک کو سات بن زید اشحلی کو منات کے منہدم کرنے کے لیے مقام مشل کی طرف روانہ کیا اور بیس سوار آپ کے ہمراہ کیے غرض یہ کہ رمضان کا تمام مبارک مہینہ اسی بدھ شکن یعنی ارض اللہ سے کفر و شرک کے نجاست کے دلوانے میں صرف ہوا ماہ شغال میں محض تبلیغ اسلام اور دعوت حق کے لیے ساڑھے تین سو مہاجرین و انصار کو خالد بن ولید کے زیر کمان بنی جزیمہ کی طرف بھیجا یہ لوگ یلملم کے قریب ایک تالاب کا کنارہ جس کا نام غمیسا ہے وہاں رہتے تھے خالد بن ولید نے جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی گھبراہٹ میں اچھی طرح یہ تو نہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں یہ کہنے لگے ہم نے اپنا پہلا دین چھوڑ دیا خالد بن ولید نے اس کو کافی نہ سمجھا بعض کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور واقعہ بیان کیا تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر دو مرتبہ یہ فرمایا اے اللہ میں اس سے بالکل بری ہوں جو خالد نے کیا پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو روپیہ دے کر بنو جزیمہ میں بھیجا تاکہ ان کا خون بہا ادا کر آئیں حضرت علی نے جا کر ان کا خون بہا ادا کیا اور جب تحقیق اور دریافت کے بعد یہ اطمینان ہو گیا کہ اب کسی کا خون بہا باقی نہیں رہا تو جو روپیہ باقی بچ رہا تھا وہ بھی احتیاطاً انہی پر تقسیم کر دیا واپس ہو کر جب بارگاہ نبوی میں سارا قصہ بیان کیا تو آپ بے حد مسرور ہوئے اور یہ فرمایا کہ تو نے بالکل ٹھیک اور اچھا کیا